سیدنا ابو حریا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے پر حسد نہ کرو کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خاہ مخاہ بولی میں حصہ لے کر قیمت نہ بڑھاؤ کہ وہ چیز اسے مہنگی ملے آپس میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو کسی کی بے پر کوئی شخص بے نہ کرے اللہ تعالیٰ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا. نہ اس کی مدد کرنا چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے تین بار فرمایا ہونا تقواہ یہاں ہے انسان کے لیے اتنا گنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت حرام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چونسٹھ تم قیمت میں اضافہ نہ کرو بازار میں کسی چیز کی فروخت کا اعلان ہو رہا ہو خود خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور خواہ مخواہ قیمت بڑھا دینا تاکہ دوسرے کو یہ چیز مہنگی ملے اسے نجش کہتے ہیں اور یہ حرام ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں جو کاروباری ہوتے ہیں ان کے چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو اکثر مول بھاؤ کرتے رہتے ہیں قیمت لگاتے رہتے ہیں جبکہ وہ لینے والے نہیں ہوتے اسی کا حصہ ہوتے ہیں یہ سب دھوکا ہے اور دھوکا دینے والا ایمان والا نہیں ہوتا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے میں پائی جانے والی چند خرابیوں اور کوتاہیوں اور برائیوں کا ذکر فرمایا ہے بہت سے لوگ ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور نظر انداز کر جاتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے حالانکہ ان خرابیوں کی وجہ سے معاشرہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے اصلاح معاشرہ کے لیے ان کوتاہیوں کو زائل کرنا از حد ضروری ہے تاکہ باہمی الفت و محبت پیدا ہو اور بغض و قدورت دور ہو جائے معاشرے کی اصلاح کے لیے سماج کی بھلائی کے لیے جو چیزیں ہمارے معاشرے میں جو بڑی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے اس میں ایک سب سے بڑی برائی حسد ہے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حسد سے منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو حاسد کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کو جو نعمت میسر ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے حاسد بلا وجہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اور بغض کی مضمت کرتے ہوئے سے سابقہ امتوں کی بیماری بیان فرمایا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر پہلی امتوں والی بیماری حسد اور بغض سرائط کر گئی ہے آپس میں بغض رکھنا موڑنے والی بیماری ہے بالوں کو موڑنے والی نہیں بلکہ دین کو موڑنے والی یعنی ختم کر دینے والی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ جل تین صفا دو سو نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو روا نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان پر حسد کرے البتہ صرف دو آدمیوں پر حسد کرنے کی اجازت ہے ایک جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے دن رات خرچ کرتا ہو اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم کیا ہو اور وہ دن رات اسے لوگوں تک پہنچاتا اور سناتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تہتر اس حدیث میں حسد بمانہ رشک ہے رشک میں کسی سے کسی نعمت کے زوال کی خواہش نہیں ہوتی بلکہ اپنے لیے اس نعمت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے جو شخص اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد نہ کرے آذر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل الناس یعنی سب سے افضل قرار دیا ہے ظاہر سی بات ہے اگر کسی شخص کے پاس علم ہے یا مال ہے اور وہ مال کے ذریعے دولت کے ذریعے غربہ کی مساکین کی مجبوروں کی ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کاش میرے پاس بھی یہ مال ہوتا اور میں بھی اسی طرح خرچ کرتا اور اس بھائی کے پاس جو ہے اللہ اس کو مزید بڑھا دے اسی طرح آپ نے کسی عالم کو کسی سائنٹسٹ کو کسی بڑی شخصیت کو دیکھا اس کے پاس علم ہے اور وہ اس علم سے دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے دنیا میں امن و امان قائم کرتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلاتا ہے اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اس عالم کے اندر جو ہے اللہ اس کو مزید بڑھا دے مزید برکت دے اور مجھے بھی اللہ ویسا ہی علم دے کہ میں بھی وہی کام کر سکوں تو یہ رشک ہے اور اسے بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا لیکن حسد جو کہ غلط ہے جو کہ نفرت ہے اس معنی میں نہیں بلکہ رشک کے معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس لفظ کو استعمال کیا ہے بہرحال جو شخص اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد نہ کرے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل الناس یعنی سب سے افضل قرار دیا ہے تو آپ بھی اللہ کی نظروں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق افضل ہو جائیے اپنے دل سے حسد کو ختم کر کے کینے کو ختم کر کے جلن کو ختم کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل کون ہے آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو مخموم القلب اور صادق اللسان ہو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم صادق اللسان کا مفہوم تو جانتے ہیں یعنی سچا انسان سچی زبان والا مخموم القلب کون ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا دل خوب صاف ہو اس میں گناہ بالکل نہ ہو نہ سرکشی کا مادہ ہو نہ خیانت ہو اور نہ حسد کرتا ہو سن ماجہ حدیث نمبر 4216 دو سو حدیث میں دوسری بات تناجش ہے یہ لفظ لفظ نجش سے مشتق ہے اس کا معنی شکار کو بھگانا کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کی تعریف کی جائے یا کسی چیز کی نیلامی کے وقت خود اسے خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور خواہ مخواہ اس کی قیمت بڑھانے کے لیے زیادہ بولی لگانا تاکہ دوسرے کو وہ چیز مہنگی ملے یہ نجش کہلاتا ہے چونکہ اس طرح حقیقی خریدار کو دھوکہ اور نقصان دیا جاتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 2142 صحیح مسلم حدیث نمبر 1516 لیکن اگر کوئی شخص واقعتا اس چیز کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے قیمت بڑھانا اور بولی دینا درست ہے بعض تاجر بعض تجارت کرنے والے ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت کمانے کے حریص ہوتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ نہ بھی ہو تو یوں ہی بولی دے کر چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور فروخت کنندہ سے یعنی بیچنے والے سے اس کے عوض کچھ رقم لے لیتے ہیں آپ نے اس حدیث میں اور دوسری احادیث میں اس عمل سے منع فرما دیا اس حدیث میں تیسری چیز بغض ہے انسانی معاشرے میں پائی جانے والی ایک برائی کا نام بغض ہے بغض دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان عداوت کی بنا پر دوسرے کے خلاف اپنے دل میں رکھتا ہے بس اوقات حسد اور بغض مترادف استعمال ہوتے ہیں تاہم دونوں کے درمیان ایک لطیف سا ہلکا سا فرق ہے حسد کا متضاد حسد کا الٹا رشک ہے اور بغض کا متضاد محبت حدیث میں بغض کے لیے الشہنہ کا لفظ بھی آیا ہے بغض ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اعمال اللہ تعالی کے حضور کوئی قیمت نہیں پاتے اور نہ ایسے آدمی کی بخشش ہوتی ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں مشرق کے علاوہ ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان کوئی بغض ہو اللہ تعالی کی طرف سے کہا جاتا ہے جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لیتے ان کا معاملہ رہنے دو اور یہ تین مرتبہ کہا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پینسٹھ چونکہ بغض انتہائی مضموم خصلت ہے اس لیے اس سے منع فرمایا گیا البتہ حدیث میں اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر بغض و عداوت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں حدیث میں چوتھا لفظ تدابرو یعنی تدابر آیا ہے یہ لفظ دبرہ سے مشتق ہے اس کا معنی ہے ایک دوسرے سے مہ موڑنا عراض کرنا اور قطع تعلق کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چوتھی معاشرتی برائی تدابر سے منع فرمایا اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے تو اس سے تین دن سے زیادہ ناراض رہنا اور قطا کلامی کرنا یعنی بات چیت بند کر دینا جائز نہیں ہے ابو ایوب انسائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی کرے وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 6077 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2560۔ ارباہ الاغلیل جلد سات صفا بانوے اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق اور قطع کلامی کی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو روا نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی رکھے جس نے تین دن سے زیادہ قطع کلامی رکھی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ سنن ابی دعود حدیث نمبر 4914 ارواح الاغلیل جل سات صفہ 93 ایک سال تک کسی سے قطع تعلقی رکھنا اس کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ابو خراش السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ ایک سال تک قطع کلامی رکھے یعنی سے تعلق ختم کر لے باتچیت بند کر دے۔ تو یہ عمل اس کا خون بہانے کے مانند ہے پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ کسی کی بے پر بے کرنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور معاشرتی برائی سے منع فرمایا کہ جب دو شخص خرید و فروخت کر رہے ہوں تو کوئی ان کی بے پر بے نہ کرے مثلا خریدار کسی سے کوئی چیز ایک سو روپے کی خرید رہا ہے تو یہ ان کا معاملہ ختم ہونے سے قبل ہی پہلے ہی یا بعد میں کہے کہ میں تو یہی چیز اس سے کم قیمت پر خریدتا ہوں یا فروخت کنندہ کو کہے بیچنے والے کو کہے کہ تم یہ ایک سو روپے میں بیچ رہے ہو تم اسے یہ چیز نہ دو میں تمہاری یہ چیز تم سے اس سے زیادہ پیسے میں خریدتا ہوں یہ دونوں طریقے ناجائز اور غلط ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی بے پر بے نہ کرے اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے پیغام پر شادی کا پیغام نہ بھیجے اللہ یہ کہ دوسرا شخص اسے اس کی اجازت دے دے صحیح مسلم حدیث نمبر 1412 ابو چار رضی ابو اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پندرہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تم آپس میں بھائی, بھائی بن کر رہو کیونکہ قرآن فیصلے کے مطابق تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں فرمایا انم المنون اخوا تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں صورت الحجرات آیت دس لہٰذا جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے اسی طرح ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور جس طرح بھائیوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے تمام اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے سے اسی محبت و خلوص کا اظہار کرنا چاہیے ان تمام ہدایات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کے چند اسرار و رموز کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لہذا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا بوقت ضرورت اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے دروغ گوئی سے کام نہیں لیتا دھوکے سے جھوٹ سے کام نہیں لیتا اور نہ اسے حقیر نظروں سے دیکھتا ہے لیکن آج کا معاشرہ اللہم محفظ امیر غریب کو کمتر سمجھتا ہے سگا بھائی کم پیسے والے بھائی کو یا کم علم والے بھائی کو یا کم صلاحیت والے بھائی کو عجیب نظروں سے دیکھتا ہے تمام دنیا کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے اپنے ہی والدین اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کے بعد آپ نے تین بار سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اصل بات تقوا ہے اور تقوا یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف یہاں دل میں ہوتا ہے اگر دل میں خوف الہی ہو تو تمام معاملات سنور جاتے ہیں اپنی عبادات کی وجہ سے اپنے اپنے کپڑوں کی وجہ سے اپنی داڑھی کی وجہ سے اپنے رہن سہن کی وجہ سے اپنے کچھ اچھے معاملات کی وجہ سے دوسرے لوگ جو بعض برائیوں میں پڑے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں ان کو جہنمی سمجھتے ہیں ان پر حکم لگاتے ہیں یہ تمام چیزیں ایک ایمان والے کو حقیر سمجھنے کے مترادف ہیں ہمارا کام دعوت ہے اصلاح ہے ہمارا کام ہدایت نہیں ہے ہمارا کام فتویٰ کرنا نہیں ہے اگر آپ دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں دوسرے کے مال پر دست درازی کرتے ہیں تو یہ سب آپ کے لیے حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اللہ ہماری صلاح فرما دے آمین